کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں ان کے مشورے ان کی ہمت افزائیاں ان کے اعانتیں ان کی سفارشیں ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے بخلاف اس کے کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے اور باز نہیں آتا تو اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خادثہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی ہے اور حرام ہی کے راستوں میں بہ جاتی ہے بدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہوتا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 فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ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 کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ منافقین کا غائبانہ ذکر کرتے کرتے ان سے براہ راست خطاب شروع ہو گیا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 پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی یہاں سے پھر ان کا غائبانہ ذکر شروع ہو گیا اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا اشارہ ہے قوم لوٹ کی بستیوں کی طرف مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے یعنی ان کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے بلکہ در اصل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے جانے والا تھا اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے اور سبلنے کا پورا موقع دیا ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے رسولوں کے ذریعے سے ان کو غلط روی کے برے نتائج سے آگاہ کیا اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے لیے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کون سا مگر جب انہوں نے اس لائح حال کے کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہلاکت کی راہ چلنے ہی پر اصرار کیا تو لا محالہ ان کا وہ انجام ہونا ہی تھا جو بالآخر ہو کر رہا اور یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر کیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم مور بل مروفیو نل سے مل ہے عزیزن حکیم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 جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے لیکن دونوں کے مزاج اخلاق اتوار عادات اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سچے ایمان سے خالی ہیں وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعوے ایمان کی تکزیب کر رہا ہے اوپر کے لیبل پر تو لکھا ہے کہ یہ مشک ہے مگر لیبل کے نیچے جو کچھ ہے وہ اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گوبر کے سوا کچھ نہیں بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے وہاں مشک اپنی صورت سے اپنی خوشبو سے اپنی خاصیتوں سے ہر آزمائش اور ہر معاملے میں اپنا مشک ہونا کھولے دے رہا ہے اسلام و ایمان کے عرفی نام نے بظاہر دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور رنگ طبیعت کچھ اور ہے اور صادق الایمان مسلمانوں کا کچھ اور اسی وجہ سے منافقانہ خسائل رکھنے والے مرد و زند ایک الگ جتھا بن گئے ہیں جن کو خدا سے غفلت برائی سے دلچسپی نیکی سے بود اور خیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے وابستہ اور اہل ایمان سے عمل بے تعلق کر دیا ہے اور دوسری جانب سچے مومن مرد و زن نے ایک دوسرا گروہ بن گئے ہیں جس کے سارے افراد میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں بدی سے نفرت کرتے ہیں خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح زندگی کی ناگزیر ضروریات میں شامل ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور خدا اور رسول کے اطاعت ان کی زندگی کا وطیرہ ہے اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا اور منافقین کے گروہ سے توڑ دیا ہے